أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت لنا تتخذوني وامي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول لبل ليس لي بحق ان کم تو فقد اللہ اور جب کہ مریم اے ایسا بن مریم آ ان تناس کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امیہ من دون اللہ کہ تم اتخذونی و امیہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو الہین من مندون اللہ اللہ کے سوا تو الہ عیسی علیہ السلام سے اللہ تعالی یہ سوال کریں گے کالا تو ایسار ہی سراب جواب دیں گے سبحانہ کا تو پاک ہے لی ان اپولا بھی میرے لیے یہ روا ہی نہیں لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں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 کہیں گے اللہ تعالیٰ کا انتقال کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا و من دون اللہ مندون کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو من دون اللہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو کیا یہ آپ نے کہا تھا تو اس آیت سے ان بدرتیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مندون صرف بوت ہیں مندون سے مراد کہتے ہیں کہ بوت ہیں ندیوں گلیوں کو پکارنا جائز ہے جب کہ یہاں پہ تو اللہ سب حما ہوا تھا اعلیٰ عیسا علیہ سرات والسلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو مند اللہ قرار دے رہے ہیں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 اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے اللہ صلہ تعالی نے یہاں ان کا رد کر دیا کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ و اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ و ان کی والدہ ماجدہ اور اسی طرح تمام کرام سلامات اللہ علیہ بجنعی اور تمام تر صلاح اطفیا اولیاء سب من مند اللہ میں شامل ہیں اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے چاہے وہ فرشتہ ہو نبی مقرب ہو یا کوئی ولی مقرب ہو وہ من مند اللہ میں شامل ہے کسی کو بھی حاجت رضائی اور مشکل کشائی اور خدائی اختیارات کا مالک ماننا سمجھنا یہ شرک اکبر ہے اور اللہ سبحانہ ہانا ہوا تھا اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں تو جب عیسا علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا تو وہ کہیں گے کہ سبحانک احل میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو پاک ہے سبحانک تو پاک ہے ہر شریف سے وہ ہے پھر میں اور میری والدہ تیرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں سبحانک تو پاک ہے مائی اکولی اکول اگار ایسا لی بھی حق جس کا مجھے حق نہیں ہے میں ایسی بات کہوں یہ تو میرے لیے نہیں بنتا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 کیونکہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے الگی نفسی والا نفسک جو میرے نفس میں ہے اللہ تو اس کو جانتا ہے لیکن جو تیرے نفس میں ہے میں اسے نہیں جان سکتا اس کا مجھے علم نہیں تو اللہ العیوب ہے اتنا کانتا اللہ تیرے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب تیرا ہی عطا کردہ ہے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 الحمد اللہ عبادت کرو اس اللہ کی نگران تھا فلم کمتا انتر تو جب نے مجھے اٹھا لیا تو, تو ہی ان پر نگہوان تھا انتا اللہ کل شہین شہید اور تو ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے عیسا علیہ سلاۃسلام کو اور دیگر انبیاء کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو کہیں بد اللہ اللہ کی بھی عبادت کرو جب اور تمہارا رابط ہے تو جو مجھے حکم دیا عیسا نے رات و اسلام کہ میں نے تو ان کو صرف وہی بات کہی اپنی عبادت کا یا اپنی ماں کی عبادت کا اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو رب بنانے کا میں نے ان کو ہرگز نہیں کہا اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا نگہ بان تھا لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر ان پر نگران تو ہی رہا اب یہاں سے کچھ لوگ نکالتے ہیں پلما تو فیطانی جب تعریف نے مجھے فوت کر لیا عیسار علیہ و فوت ہو گئے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ عیسائی علیہ و سلام یہ لفظ اس وقت بولیں گے جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس سے پہلے تو اللہ تعالی کو فوت کر ہی لینا ہے لیکن اس سے مراد عیسا علیہ سلاۃ والسلام کو اوپر اٹھا لینا ہے زندہ وفات کا لفظ قرآن مجید میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک موت کے معنی میں اللہ ہوتا وفل انفس ہی نوتی ہا و لتی لمتا مطفی اللہ تعالی روحوں کو قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے دوسرا نیند کو بھی اللہ تعالی نے لفن وفات سے تعبیر کیا ہے فرمایا وہی توفاتم بلئی وہی دات ہے جو رات کے وقت تمہیں قبض کر لیتا ہے اور تیسرا یہ معنی ہے وفا کا پورا پورا اٹھا لینا روح و جسم سمیت اس کا لفظ وفات کا اصل معنی یہی ہے پورا پورا کسی کو لے لی لینا یہ ہے وفات اسی سے لفظ وفا ہے وفا پورا کرنا کہتے ہیں عہد یہ انہی الفاظ سے ترکیب پاتے ہیں قدیمات <laughs> تو بہرحال یہاں سے مراد عیسا علیہ السلام و کا پورا پورا اٹھا لینا ہے عیسا علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ان پر نگہبان تھا نگران تھا لیکن جب تو نے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا تو یہاں پہ لفظ استعمال کیے ہیں انت اللہ کل شہید شہید اور تو ہر چیز پر شہید ہے یعنی میری موجودگی کے وقت میں تو شہید تھا اور میرے الگ ہونے کے بعد بھی تو ہی شہید ہے شہید اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے ہے اس کا معنی کلام کے ساتھ بول کر شہادت دینا گواہی دینا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 اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں وہ انطاف اللہ اور اگر تو ان کو بخش دے فعنا العزیز الحکیم تو یقیناً بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اب علیہ اپنی صفائی دینے کے بعد اپنی حدت کے لیے نہایت حکیمانہ انداز میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے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 سر النسائی کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات نماز میں یہی آیت بار بار پڑھتے رہے ان تغفر فر لحم فن ان تو فن عباد و ان تقرر لہم کا انت العزیز الحکیم اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی ہیں قال الله الله تعالی فرمائیں گے ھذا یوم یدفع الصادقین صدقهم یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ خائدہ دے گا لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیھا ابادا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عن. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے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 اس کو جہنم سے نکالو جس نے لا لاحد پڑھا ہے اس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان نکالا جائے گا پھر شفات کروں گا اللہ تعالیٰ آدھے دینار کے برابر ایمان اسے بھی جنت سے نکالو نکالا جائے گا پھر شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو نکالا جائے گا پھر شفات کروں گا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 اللہ سبحانہ ہوا تھا ایک مٹھی بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکالے گی۔ حدیث میں آتا ہے لَم انہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا سنو قبر بےحتی کے الفاظ ہیں لم یا گلو خیرو التوحید اور کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا لیکن ہوں گے بندے توحید والے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے یعنی کہ ان کے دن میں ذرے سے بھی کم ایمان ہوگا ایمان نام کی کوئی شے جس میں ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا ہادین سد کو ہوم یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا تو والوں کو ان کی توحید ضرور نفا پہنچائے گی چاہے وہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں اور جو توحید والے نہیں ہوں گے وہ اللہ کے عذاب سے تو چار ہوں گے لاہکاتی وی وافی ہند اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان میں ہے وَهُوَ ہوا اللہ کل قَدِير اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا اچھی طرح سے قادر ہے سورت کے آخر میں نصارہ کی چوپے تردید چل رہی تھی آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا مناسب خاتمہ کیا ہے کہ اکیلہ اللہ ہی ہے کہ جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب چیزوں کا مالک ہے عیسیٰ علیہ السلام و سلام ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا روح القدس سب اس کے بندے ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں اللہ کے معبود ہونے میں وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھیراتے یہ عرب تباہد ہے اس سے ذکات سے